محمد محمد رحم المرون بیسواں سبق اے اسامہ لاتو آخر یا استاد میرا موخدہ نہ کیجیے اے استاد انہیا تو انما الى لی اصل میں میں رضو گاہ جائے وضو کی طرف گیا تھا تاکہ میں رضو کروں فقت خانہ وقت سلاتی تو یقیناً نماز کا وقت قریب آ چکا ہے المدرس وستاد کا انّا کا ترید و انتقل ان یا موسا ہوا کہ تم چاہتے ہو کہ تم کچھ کہو بامحاورہ ترجمہ لگتا ہے تم کچھ کہنا چاہتے ہو اے موسا نہ جی ہاں تلب کرے تم یوم رسالا تم والدی میں نے آج حاصل کیا ہے ریسیو کیا ہے اپنے والد کی طرف سے ایک لیٹر ایک خط اللہ وسلم وہ یقیناً وہ آپ پر آپ کو سلام کہہ رہے ہیں علیہ کا و علیہ السلام جب کوئی کسی کا سلام پہنچائے تو اس کے جواب کا یہی طریقہ ہوتا ہے علیہ کا و علیہ السلام آپ پر اور اس پر سلامتی ہو رضا اللہ اللہ بہتر بدلہ عطا فرمائے اذا کا تب کا تہیاتی جب آپ انہیں لکھیں جب تم انہیں لکھو خط وغیرہ تو تم انہیں میری دعائیں پہنچا دو تہیات دعائیں تسلیمات جسے کہتے ہیں میرے آداب و تسلیمات انہیں پہنچا دو الان حدیثاً ہم اب ایک حدیث پڑھتے ہیں جبکہ علی الحبر تھی استاد بورڈ پہ وہ حدیث لکھتے ہیں اقرا ہو یا اس یعنی حدیث کو پڑھو اے اسامہ تو اُسامہ رضی اللہ عنہ قال قادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرمن القرآن و علامہ من عثمان رضی اللہ عنہ یا علی اے علی عثمان رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ صحابی وہ جلیل القدر صحابی ہیں جلالت کہتے ہیں عزت و کو وہ عزت و عثمت والے صحابی ہیں خلاف راشدین میں سے ایک ہیں مادہ رعین یا استاذ انہیں ذن رعین کیوں کہا جاتا ہے اے استاذ بن من بنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ انہوں نے دو بیٹیوں سے شادی کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں صاحب زادیوں میں سے ہما وہ دونوں رقیت و امو ام کلف امو کل سوم ربی اللہ عنہما رقیہ اور ام تزوج اولا رقیت ربی اللہ عنہا انہوں نے پہلے حضرت رقیہ ربی اللہ عنہا سے شادی کی بعد اور بعد و فاتحا تز الخرا ان کے فوت ہونے کے بعد انہوں نے دوسری بیٹی سے شادی کی متا تو وہ فیت اللہ عنہ حضرت رقیہ اللہ عنہ کو کب فوت کیا گیا یعنی اللہ کی طرف سے معنی کریں گے حضرت رُقیہ کب فوت ہوئی تو وہ ورسول الرسول علیہ سلاۃ برین ان کی وفات ہوئی جبکہ رسول علیہ السلاطل بدر میں تھے تخلاف عثمان رضی اللہ عنہ عن رکھی عن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مارکا سے یعنی مارک بدر سے پیچھے رہ گئے تھے بارک بدر میں آپ شریک نہیں ہوئے تھے بی سب عمر الحا ان یعنی حضرت رقیہ رضی اللہ علیہ کی بیماری کی وجہ سے وہ بیمار تھیں تو نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان سے کہا تھا تو تم اپنی بیوی کی عیادت کرو غزۂ بدر میں شرکت کرنے سے آپ کو انہوں نے شرکت نہ کرنے کی آ, انہیں آپ نے افست دے دی تھی بے امر الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے یعنی آپ نے حکم دیا تھا کہ تم اپنی بیوی کی یاد کرو ویسے بدر میں شریک نہ ہوگا وہ اقام اب المدینہ منورہ تی یمرا اور انہوں نے قیام کیا مدینہ منورہ میں عمر رضا وہ ان کی دیکھ بھال کرتے رہے وہ ان کی بیمار پرسی کرتے رہے کسی بیمار کی دیکھ بھال کرنا عربی زبان میں کہلاتا ہے مررادہ یمر وَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے بدر میدان بدر سے جب وجہ اختتا اما رضی اللہ عنہما آپ نے ان کے ساتھ شادی کر دی ان کی یعنی حرط رقیہ کی بہن ام کلثوم کی یعنی آپ نے اپنی بیٹی ہرط ام کلسوم رضی اللہ علیہ کی شادی فرما دی دیتے عثمان کے ساتھ رضی اللہ عنہما یہاں کہا گیا ہے یعنی حضرت عثمان اور حضرت الفوم دونوں سے اللہ راضی ہو یرین الجرس گنٹی بجتی ہے رضن المتفقین الى الى یعنی ٹاپ پوزیشن حاصل کرنے والے فوق سے اوپر آنے والے یعنی جو اچھی پوزیشنیں حاصل کرنے والے ہوتے ہیں ان کو متفقین کہا جاتا ہے متفق ان کی جمع کل ہم سب یعنی ٹاپ پوزیشنز ہولڈرز جائیں گے مکہ مکرمہ انشاءاللہ ان شاء اللہ اتوید یا اسادی اس میں جو وہاں اچھی پوزیشن لینے والے اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں ان کو وہ انعام کے طور پہ رہلا کراتے ہیں ٹور عمرہ وغیرہ ان کو فری کرواتی ہے یونیورسٹی جہاز پہ لے جاتی ہے واپس لاتی ہے وہاں ان کے قیام و عام کا بندوبست کرتی ہے کہ ان کا انعام ہوتا ہے تو اوسامہ نے یہ کہا کہ کل ہم پوزیشن حاصل کرنے والے مکہ مکرمہ جائیں گے انشاءاللہ شاء اللہ اتوش امن ہنا یا استادی کیا آپ وہاں سے کچھ چیز چاہتے ہیں اور میرے استاد محترم المدرس استاد تک بلّہ عمرہ کا تمہارا عمرہ قبول فرمائے ارجو اللہ تنسونی فی دعواتکم اواط،م میں امید کرتا ہوں کہ تم مجھے نہیں بھولو گے اپنی دعاؤں میں اسامہ تو انشاءاللہ ہو تمرین رقم واحد، نمبر ایک، یا خالی بھی کہہ سکتے ہیں من والدی ہی، وہ کون ہے سبق کے مطابق جس نے اپنے والد کی طرف سے خط وصول کیا ہے یا یوں بھی ہم تجمہ کر سکتے ہیں جسے اپنے والد کی طرف سے خط ملا ہے بدر سے پیچھے کیوں رہے لے زوجت ہی روکیت رضی اللہ عنہا اب یوں بھی کہا سے کب شادی کی بعد رجوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بدرن یا, یا نہیں کہہ سکتے ہیں لمبا رضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وشن دو بابر الا جمع ثلاثی مزید کے فعل کے ابواب میں سے تفراح باب بھی ہے زیدت فيه تا ان قبل الفا اس میں زیادہ کر دی گئی ہے تا فا سے پہلے العين اور اہم کلمہ دگنا یعنی ڈبل کر دیا گیا ہے ففیح حرفان زا تو اس میں دو زائد حرف ہیں ایک تا اور ایک جو عن کلمہ کا جو ڈبل حرف ہے دوسرا عن کلمہ میں ایک حرف اصلی اور ایک حرف زائد ہوتا ہے اس طرح سے دو زائد حروف ہوئے اس میں نہرو تعلما تضوجہ اس میں تا زائد ہے اور جو لام ہے ان میں سے ایک لام اصلی اور ایک زائد ہے اس تخری برس الفاد الواردیح من, من باب اعلی سبق میں سے نکالیے لفظی معنی ہے اس تخریج نکلنے کا مطالبہ کیجیے راہر نکلنے کا مطالبہ کیجیے افعال خود تو نہیں نکلیں گے خود ہی انہیں نکالنا ہوگا الفعاد الواردہ دفیح من باب اعلی وہ افعال جو اس میں وارد ہوئے ہیں جن کا تعلق تفاع باب سے ہے اس سبق میں توض توربع یا تو استعمال ہوا ہے اسی طرح طلامہ استعمال ہوا ہے تضو استعمال ہوا ہے تو وفیت توفع یا توفع باب تقال ہے اصل میں توفایہ یا توفع یو تھا تخلفا استعمال ہوا ہے اور متفوقین تفوقع یا تفوقو سے متفوقن اسم مسائل ہے اور آخر میں تقبلہ استعمال ہوا ہے نمبر تین تومل المثال مثال پہ غور کیجئے، ثم حات والأمر واسم من پھر عمر، اسم اور مصدر بنائیے تعلم یتعلم تعلم متعلم تعلم تحدث یتحدث تحدث متحدث تکلامہ تکلم تکلّم تکلّلم متکل تذكرا يتذكرا تذكر متذكرا تذكر تأخرا يتأخرا تأخرا متأخرا تأخرا نمبر چار فأمد المثالة مثالت غور كيديه ثم حات المزارع والأمر والمصدر من الأفعاد الآتيتي في مزارع أمر ومصدر لأيي يعني بنأيي عني والشلو سي تغدى يتغدى تغدى تغدین اور اگر علیہ آ جائے تو تغدی تغدہ یت عشا اصل میں تھا تاشا یا تشاو تشہر جب پھر امر بنائیں گے تو ایک دائرہ شروع میں لگے گا ایک اخیر میں پڑھ چکے ہم جب آخر میں ہر فلت ہو تو دائرہ پھر پورے حرف سے لگاتے ہیں چنانچے یت عشاہ سے پہلے امر بنے گا تشہیا یا بھی ختم ہو جائے گی آخر سے اور اس سے مصدر تاشین یا اطاشی اسلحو اوپر ہے تغدوین یون کی وزن پہ نیچے ہوگا تشویون تفاع کے وزن پہ تاشو لیکن اس کو پڑھیں گے تاشین یا اتاشی تلقا یا تلقا امر بنے گا اس سے تلقا تو حاصل کر مصدر اس سے تلقن یا التلقی اصل میں تھا تلق تمنا یا تمنا تو تمنا کر تمنا مسدر اس کا بنے گا تمن یا تمنی اصل میں تھا تم تنا تو ہوتا ہے چہر چہر کے کوئی کام کرنا تو بنے گا تنہا مسدر تن جاتا ہے ات کے آہستہ آہستہ کوئی کام کرنا اس کے ساتھ یہ رحمان کی طرف سے ہوتا ہے اور جلدی کرنا شیطان کی طرف سے ایک اور محاورہ کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان عربی زبان میں تغد ترحا تاشہ تمشہ ترخا یا طرح چلنا پھرنا طرح یا طرح ترا سے آرام کرنا اور تمشہ یا تمشیہ چلنا پھرنا اس کا معنی بنے گا تغدہ دوپہر کا کھانا کھاؤ آرام کرو عشہ تمشہ شام کا کھانا کھاؤ تو چلو پھرو نمبر پانچ تو فیا بل بنا النا یہ مجہول کی بناوٹ ہے ماتا وسم المفول من ہو متوفنفیہ ماتا کے معنی میں ہے جیسی ترجمہ اس اسے فوت کیا گیا ظاہر اللہ کی ذات فوت کرنے والی ہوتی ہے اس کا معنی ابھر گیا متوفن استعمال کریں گے جس کو فوت کیا گیا ہو متوفی فوت کرنے والا یہ اللہ رب العزت کے لیے استعمال ہوگا ہمارے ہاں متوفی یہ استعمال کرتے ہیں مرنے والے کے لیے جو کہ غلط ہے وہ اصل متوفا ہے متوفی تو اللہ کی بات ہے پرانے پاس میں ہے انی متوفی کا حدیث علیہ السلام سے کہا اللہ رب العزت نے انی متوفی کا کافیوں کا علیہ میں تمہیں پورا پورا وصول کرنے والا ہوں لینے والا ہوں متوفی سے متوفا بن گیا متوفن آخر میں دو زبریں آئیں نمبر چھ تم المفلا لباب تفرح باب طفا کی مثالوں پہ غور کیجیے وعیم فی المادیہ ول مبارع و المرا ول مسترا وسم الفاع وسم المقول وَس اور متعین کیجیے ان مثالوں میں فلم کو کو امر کو مصدر کو اسم الفائل کو اسمول کو اور اسم میں مکان یعنی اسم میں کو اینا متضن میں شادی شدہ ہوں یعنی میں شادی کرنے والا ہوں مطلب یہ میں نے شادی کر رکھی ہے میں شادی شدہ ہوں یہ یہ اسم ہے اردو انتحد علیقت في موضوع مہم میں آپ کے ساتھ بڑے اہم موضوع کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں گفتگو کرنا چاہتا ہوں اتحدہ یہاں سیل مدارے ہے تحدف یا حالت نصب میں ہے ارتکلم میں تین زبانیں بولتا ہوں ارتکلم و سیلم ہے تکلامہ یا تکلم ومۃ من اہلی مند و شہرین او اکسرا طلطا حاصل کرنا وصول کرنا میں نے کوئی خط وصول نہیں کیا اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک مہینے سے یا اس سے بھی زیادہ مدت ہو گئی ہے ایک ماہ یا اس سے بھی زیادہ عرصے سے میں نے اپنے گھر والوں کی طرف سے کوئی خط وصول نہیں کیا طلق کا یا تلق کا سے لم ا طلق کا بن گیا یہ فیل مدارے ہے لم کی وجہ سے اس کے اثر سے ہر فلت گر گیا ہے یا طلق کا فر السلامہ سلامہ کام کرنے میں سلامتی ہے وہ فی الدامہ اور جلدی میں ندامت و پشمانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تنی تن یا سے مضدر ہے النا تک اب مجھے آ کے اس کا نام یاد آیا ہے اب مجھے یاد آیا ہے اس کا نام تذکرا تذکر اسے تذکر توی ہے خود البئی تھی بے تسلق الجداری چور نے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کی آولا کوشش کرنا ٹرائی کرنا بے تسلط الجدا کا تسلق دیوار پلانگ کے دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہونے کی چور نے کوشش کی تسلق مصدر ہے تسلّہ تسلکھ سے دوپہر کا کھانا کھائیں تغدہ تغدہ سے نتغد یہ کیا ہے فیل مدارے ہے اور کیونکہ جو آب عمر ہے جواب عمر حالت جزم میں ہوتا ہے اور حالت جزم میں آخر سے علت کر جاتا ہے عطا بو آئی دہ سلات المغربی بآدہ باد اور بآدہ کچھ دیر بعد اس میں تصویر ہے عطا عشہ بآدہ سلاۃ المغربی میں مغرب کی نماز کے کچھ دیر بعد ڈنر کرتا ہوں شام کا کھانا کھاتا ہوں یا کہہ لیجیے رات کا کھانا کھاتا ہوں عطا عشہ تعاشہ اشا سے خیر مغارے ہے نخن و راحت المتوفہ وراثاتو وارثن کی جمع ہے نہاثت المتوفہ متوفع یعنی فوت کیے جانے والے اموتو انتا کیا آپ نے وضو کر رکھا ہے بابود ہیں اموتوز انتا, متوضع انتا متوضع وضع وضع ان اسم فائل ہے بابود جو وضو کی حالت میں ہو جس نے وضو کر رکھا ہو آد الحدیق متنفس متنف اہل بلدتی متنف کا رسیمانہ ہوتا ہے جہاں کھل کر سانس لیا جا سکے اس میں ظرف ہے تنخاسا یا تنخا اسے اسم بفول اور اس میں ضرف ایک ہی طرح کا ہوتا ہے سلاسی مزید فی سے تو یہاں یہ اس میں ضرف ہے زرف مکان سانس لینے کی جگہ یہ باغیچہ شہر والوں کی سیر گاہ ہے تفریح گاہ ہے پارک ہے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں نمبر تیرہ اخرریج انتا خریج خر کہتے ہیں فارغ التحصیل کو آخر ریج الجامعطلاسلامیتی انتہا کیا جامع اسلامیہ کے فارغ ہیں نان تخرج تو کلیت اللہ ربیتی امی و اربا سنتین الحجریتی تخرج تو تخرج تخرج بڑے احترام بڑے اہتمام سے نکلنا فارغ ہونا کلیت اللہ ربیہ سے فارغ ہوا ہوں میں کی بجائے اردو زبان کے اسلوب میں ترسمہ کریں گے سے فارغ ہوا ہوں 1400 سو ہجری کے سال میں على الحی اللذی لا يموت اور توقل اور توقل کیجیے بھروسہ کیجئے اس زندہ ہستی پہ جسے موت نہیں آتی تو حاصل کر لیے چند کلماتی ہے نمبر ساتفاطا یا سیگا تو کے معنی میں مثال کے طور پر روح کمانا پیدا کرنے کے لیے یا تفا کی یا کو تا سے بدل دیں گے تو دو تائیں اکٹھی ہو جائیں گی تاطفا آلو ہو جائے گا تو دونوں تووں فا... میں سے یا تا کے جو دو حروف استعمال ہوئے ہیں ان میں سے ایک تا جو ہے تا کا ایک حرف حدف کرنا جائز ہے جیسا کہ دو آنے والی مثالوں میں ہے تنزل الملائے والروح اصل میں تھا یہ تنزل تتا <تنسدلو> جو ہے وہ کا معنی پیدا کرنے کے لیے نہیں بلکہ یہ تاج ہے مس کی ہے تو جمع مکسر ہے اس لیے نمبر آٹھ متم السا مثال پہ غور کیجیے پھر نامکمل کو مکمل کیجیے ابھی بنتا میرے والد نے میری کزن سے میری شادی کرائی شادی کرائی میری ابھی میرے ابو نے بن فامنی میرے چچا کی بیٹی سے یعنی میری کزن سے میں نے اپنی کزن سے شادی کی شادی کرانا تجا خود شادی کرنا علام ضمیل لوگ یادانی یا مجھے سکھائی میرے کلاس فیلو نے جاپانی زبان مجھے میرے کلاس فیلو نے جاپانی زبان سکھائی اس سے ثابت ہوا کہ باب تفع اور لازم ہوتا ہے اور باب رجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زوجہ اختہ ام کلفم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بگر سے واپس آئے اختہا اما کلثوم آپ نے شادی کروا دی ان سے یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اختا حضرت رقیہ کی بہن میں کلسوم سے ام کلثوم سے یعنی اپنی دوسری بیٹی ام کلسوم سے جو کہ حضرت رقیہ کی بیوی تھی کی بہن تھی اور حضرت رقیہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں کی بیوی تھی جو کہ فوت ہو گئی تھی آج ہی لمہ الہین اس کو لمہ ہیمیاں کہتے ہیں لمہ ہی یہ الہینیا اصل میں ہین سے ہے الہین اس کا معنی ہوتا ہے وقت الحین اس کو کہ دیتے ہیں لمہ الحین اور یہ ظرف زمان اور یہ ضرف زبان ہے ف تخت اور یہ مخصوص ہے فیل ماضی کے ساتھ فعل اور اس کا جواب بھی فیل ماضی ہی ہوتا ہے نہ جیسا کہ لمبا سمے جب میں نے اران سنی میں نے وضو کیا اور مسجد کی طرف رخ کیا اور یعنی مسجد کی طرف چل پڑا لمبا و مکہ جب ہم مکہ پہنچے انا الا بیت الحرام ہم نے جلدی کی بیت الحرام کی طرف اللہ کے حرمت والے گھر کی طرف ہم جلدی سے گئے جلدی سے لب کے اور پھر کی تنظیم کی ابراہیم علیہ السلام فلم تو جب انہوں نے یعنی حضرت ابراہیم نے چاند کو دیکھا روشن ہونے کی حالت میں روشن حالت میں چمکتے ہوئے انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے نمبر دس المطف کل ہم جائیں گے کل ہم المطف یعنی جو ٹاپ پوزیشنیں حاصل کرنے والے ہیں ہم کل جائیں گے ہونا منصوب منصوبا الاختصاص متفوقین یہاں منصوب الگ الاختصاص ہے منصوب پر بنائے اختصاص و ہوا مفول اخ اور وہ اخل جو یہاں محدوف ہے اس کا مفعول ہے وہ ہوا واجب الحلفی اور اس کو خطب کرنا واجب ہے ضروری ہے یعنی یوں نہیں کہہ سکتے اس محدوب کو کھول کر بیان کر کے ظاہر کر کے نو اختف المتفوقین کل ہم جائیں گے میں خاص کرتا ہوں ہم سے المتفوقین یعنی طور پوزیشنیں حاصل کرنے والوں کو تو خدس کو یہاں ظاہر نہیں کیا جا سکتا کہنا یوں ہی ہوگا لیکن المتفوقین یقین کا محفول ہونے کی وجہ سے حالت نصب میں ہوگا اس کو کہتے منفوب بر بنا اختصاص ویعت المفصوص لبیان لبیاں بالدمیری نحنو اور مخصوص جو ہے وہ آتا ہے مقصود کو بیان کرنے کے لیے ضمیر کے ساتھ نخم المسلمین لانقاف اللہ تو یہ اصل میں ضمیر ضمیر کے بعد آتا ہے جب ضمیر بیان کرتے ہیں تو اس کے بعد یعنی جس کو ضمیر کے ذریعہ سے خاص کیا جا رہا ہو اس کو بیان کیا جاتا ہے ضمیر کے بعد اور وہ حالت نصر میں ہوتا ہے نخم نحن المسلمین نخن یعنی اخشو بے المسلمین کہنے والا کہتا ہے ہم ہم سے مراد کون وہ خود ہی خاص کرتا ہے کہ ہم سے مراد اس کی وضاحت کرتا ہے کہ ہم سے مراد کون ہے مسلمان ہم اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے ہم نہیں ڈرتے ہیں مگر اللہ سے ناخن کہنے والا کہتا ہے ناخنو ہم اب سننے والے کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے پتہ نہیں ہم سے مراد کون ہم طلبا بھی ہو سکتے ہیں ہم سے مراد ہم مسلمان بھی ہو سکتے ہیں ہم سے مراد ہم سعودی بھی ہو سکتے ہیں ہم سے مراد ہم پاکستانی بھی ہو سکتے ہیں تو کیا کہنا چاہتا ہے ہم کہہ کے کیا مراد لینا چاہ رہا ہے کہنے والا تو پھر وہ خاص کرتا ہے ہم سے کہ ہم سے مراد کون ہے نخل ہم انسٹیٹیوٹ کے طلبا نسکن فلم رہتے ہیں پہلے ہاسٹل میں حدیث شریف اور یقیناً ہم نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا اننا یقیناً ہم ذرا یقیناً ہم سے مراد صحابہ اکرام کے ذہن میں پیدا ہوا پتا نہیں کون ہے ہم مسلمان بھی ہو سکتے ہیں ہم اہل مدینہ بھی ہو سکتے ہیں ہم اس دور کے رہنے والے اس شہر کے رہنے والے بھی ہو سکتے ہیں آپ نے فرمایا انا اس کی وضاحت کی معشر المبیائی میں ہے ان ناخوش معرلیائی یقیناً ہم یعنی انبیاء کی جماعت لا نورسو بار روایات میں ہے لا نارسو ولا نورسو ہم نہ وارث ہوتے ہیں اور نہ ہم وارث نہ یعنی ہمارا کوئی وارث ہوتا ہے لا ناری نہ نا ہم کسی کے وارث ہوتے ہیں ولا لورہ تھوں اور نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا ہے یعنی ہماری وراثت جو ہے آگے وہ تقسیم نہیں ہوتی خاندان میں اسی حدیث کی بنا پر حضرت صحیح بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خاتمہ رضی اللہ علہ کو جو آپ کی وراثت تھی نبی آخر الزمان کی اس میں سے کچھ دینے سے انکار کر دیا تھا اس حدیث کے مطابق لیکن وظیفہ مقرر کر دیا گیا تھا آپ کا املا الفراغ فیما عتیق علی جگہ کو پر کیجیے اس میں جو آ رہا ہے نیچے آ رہا ہے بے مخصوص مناسب کسی مناسب مخصوص کے ساتھ یعنی جو وہاں معنی لحاظ سے مناسب لفظ ہوگا وہ لگائیے نخ ہم ہم سے مراد یہاں کون لوگ مخصوص ہیں ندرس نخ نو والعلوم علم ہم یعنی انسٹیٹیوٹ کے طلبا عربی زبان پڑھتے ہیں اور اسلامی علوم پڑھتے ہیں نحن المسلمين لا نشرك بالله شيئا هم یعنی مسلمان اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرتے تمرین شفوی زبانیمش یاتی کل طالب بالمثال لمثال للاختصاصی ہر طالب الاختصاص کی ایک مثال لے کر آئے مستعملن استعمال کرتے ہوئے الاسم المنصوب الا بلده اس اسم کو جو منصوب ہو اس کے ملک اس کے ملکی پر نحو جیسا کہ نحن الحنود ہنود یعنی ہندی جمع ہنود ہندوستانی ہم ہندوستانی نحن, نحن, نحن وغیرہ نحن مدار الفاظ آنے والے فیلوں کا فی الدار لائیے بل گا یو بل گو توجہ یا توجہ ہو اجسا یا تجسو اسرا یوسر او بازا گا نمبر بارہ ہاتھ مفرت خلفا خلفا کا مفرد لے کر آئیے خلافا وراثتن اور معاشر خلفا خلافا کہہ لیجیے خلفا واراثن معاشر ان کا مفرد کیا ہے یہ یعنی ان کا واحد سنگولر خلیفاتن خلفا کا واحد ہے وارثن وراثاتن کا واحد ہے اور معشار معاشر کا واحد ہے ہاتھ جمع جمع لے کر آئیے ان الفاظ کی رسالتن حقیقت اہل وفاتن رسالت کی جمع ہے رسا حدیقت کی جمع ہدا اہل کی جمع اہلون یا احالی بھی استعمال ہوتا ہے وفاتن کی جمع وفا ایک کتاب کا نام ہے وفایات العان این کی جمع آن این سے مراد بڑی بڑی شخصیات آئیان سے مراد بڑی بڑی شخصیات بڑی شخصیات کی وفاتیں یعنی وہ کم فوٹ ہوئے وفایات العان في آخره دعوانا للحمد لله الحمد لله رب